fidaaka bi ya rasulullah fidaaka bi ya rasulullah naftik naftik naftik ya rasulullah رسول تری تریتا بونا گونا سبھی نونا سبھی نونا رسو یا رسول جی سے بڑھ کر میرے لیے میرے آقا کی عزت ہے جیس سے پڑھ کر میرے لیے میرے یہ سوچ لیا ہے ان کے لیے سوچ لیا ہے ان کے لیے اکثر دھڑکی باز لگا دیں گے مٹنے والے چاند کی بازی لگانے والے, تیری خاطر مرنے والے ایک نیا سورج چمکا ہے صاحب کی مائیں کنویں ہیں ایک نیا سورج ہے صاحب ہے کی ماح کی خاطر سارے مسلمان ایک ہوئے ہیں آکا تیرے چاہنے والے آکا پر مر مٹنے والے چاند کی بازی لگانے والے بجلی کی شرارے ہنٹوں پر بے بات کرانے میں بجلی کی شرارے ہونٹوں پر بے بات کرانے نگر نگر میں گلی گلی میں نکلے ہیں میں کے دیوانے میرا نبی ہے میرا کے جان کی بازی لگانے والے تیری خاطر مرنے والے آپ تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر آپ تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر جان, بھی حاضر، جان کرنے والوں میں جان فدا کرنے والوں میں ایک سے بڑھ کر ایک ہے ماہر مٹنے والے جانے جان کی بازی لگانے والے کی حرمت کی خاتے دنیا ساری اٹھی ہے کی ہوگی ہر جیت ہماری گونج اٹھی ہے چاہن باد مٹنے والے جان کی بازی ناموں سے سرکاری خاطر جس نے اجاگر جان لٹائی ناموں سے سرکاری کی خاطر جس نے اجاگر جان لٹائی دنیا اس کی اخبا اس کی اس کا خدا ہے اس کی, کی خدائی پڑھ کر میرے لیے میرے کی عزت ہے پڑھ کر میرے لیے یہ سوچ لیا ہے ان کے مر مٹنے والے جان کی بازی لگانے والے تیری خاطر مرنے والے جم دی گری تری کنا تری کنا گدا بنا گدا بنا سبھی لونا